أعوذ بالله من ألم تر على أزا فلا تعجل إنما نعد لهم عدا صدق الله آج کا سبق سورہ مریم کی آیت نمبر تراسی سے شروع ہوتا ہے اللہ جل جلال ہمارے حالات پر رحم فرمائے اللہ جل جلالہ ہمارے حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان کافروں کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوں یہ جو کافر ہیں ایمان نہیں لا رہے ہیں آپ ان کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوں زیادہ غمگین نہ ہوم ترا ارسل کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں کی طرف بھیجا ہے شیطانوں کو ہم نے کافروں کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے تو ظہم ازا اور وہ شیطان کافروں کو کفر پر گمراہی پر اور غلط باتوں پر ابھارتے رہتے ہیں اکساتے رہتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو سمجھ گئے غلط کاموں کے لیے شیطان کافروں کو ابھارتے رہتے ہیں اکساتے رہتے ہیں کہ اس طرح کرو اور اس طرح کرو یہ شیتانیاں کرو یہ بدماشیاں کرو تو یہ تو ہم نے مقرر کیا ہے نا ان کے اوپر تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں ہم سے یہ درخواست نہ کریں کہ ان کفار کو جلدی جلدی ختم کر دیں اور ان پر جلدی اپنا عذاب لائیں نہیں یہ سب ہماری ترتیب کے مطابق ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ہم ان کافروں کو ختم کریں گے ان لہم الحمد ہم ان کی باتیں ان کے جرائم ان کے غلط کاموں کو خود شمار کر رہے ہیں وہ جو غلط کام کر رہے ہیں ہم ان کی گنتی کر رہے ہیں خود حساب کتاب ہمارے پاس ہے آپ پریشان نہ ہوں ایک مقرر وقت موجود ہے جب ان کو سزا دی جائے گی یومان اشورعلمقین الرحمانی یہ سزا اس دن دی جائے گی یعنی جو آخری سزا ہوگی دنیا میں بھی سزا ہے کافروں کے لیے اور کفر بہت بڑی سزا ہے کہ ایک آدمی اللہ کا بندہ ہو کر بھی اللہ کو نہیں پہچانتا ہے اس سے بڑھ کر سزا اور کیا ہو سکتی ہے لیکن جو آخری سزا ہے وہ قیامت کے دن دی جائے گی یومانہ شور المتقین الارحمن وفدا جس دن ہم پرہیزگاروں کو اچھے لوگوں کو رحمان کی طرف جمع کریں گے مہمانوں کی شکل میں وفد مہمانوں کو کہتے ہیں جس دن ہم متقیوں کو مسلمانوں کو جمع کریں گے رحمان کے پاس اللہ کے پاس اللہ کی جنتوں میں مہمانوں کی شکل میں وَنَسُوقُ جَهَنَّمَ وِردَى اور ہم مجرموں کو خراب اور گندے لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے ہانکنا کہتے ہیں جانور کو جو لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے نا ادھر یا ادھر اس کو ہانکنا کہتے ہیں عربی میں ساک یسو کو کہتے ہیں ہم گندے لوگوں کو قیامت کے دن جہنم کی طرف ہانکیں گے وردہ، پیاسا پیاس کی حالت میں. جہنم کی طرف جب ہم ان کو ہانکیں گے بھگائیں گے تو بہت پیاس کی حالت میں ہوں گے بہت تکلیف کی حالت میں ہوں گے لا من اتخذ عند الرحمن طرح شفاعت کہتے ہیں سفارش کو سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا کوئی کام ہے محمد کے ساتھ اور آپ کے اس کام کو بنانے کے لیے میں محمد کو کہتا ہوں کہ اس کا کام کر دو سمجھ میں آئی بات اس کو سفارش کہتے ہیں شفاعت کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی شخص کسی شخص کی سفارش نہیں کر سکے گا یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ اس کے اوپر جو عذاب ہے اس کے اوپر جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کو ختم کر دے نہیں کہہ سکے گا علامت تخند الرحمٰن آہدہ مگر جس نے لے لیا ہے اللہ سے وعدہ اور اللہ سے وعدہ کس نے لیا ہے اللہ کے پیغمبروں نے لیا ہے اللہ کے نیک بندوں نے لیا ہے قیامت کے دن کوئی بھی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر جس نے رحمان سے اجازت لی ہو جس نے اللہ سے اجازت لی ہو اور یہ اجازت خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ کافر جو ہیں وہ ایک دوسرے کی سفارش نہیں کر سکیں گے پیغمبر اپنے امتیوں کی سفارشیں کریں گے اور شہیدوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں سے ستر لوگوں کی سفارش کریں گے بات سمجھ میں رہی ہے یعنی جہنم کسی ایک رشتہ دار پر واجب ہو چکی ہوگی لیکن وہ مسلمان ہے مسلمان تو ہے لیکن گناہ ہے تو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا شہید اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ کو کہے گا کہ اے اللہ یہ میرا مامو ہے یہ میرا چچا ہے یہ میرا تایا ہے یہ میرا بھائی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں اور اسے جنت میں جانے دیں تو اللہ تعالیٰ شہید کی سفارش قبول کریں گے اور اس جہنمی شخص کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیں گے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اگر کافر ہو اس کے لیے سفارش نہیں ہوگی یہاں قرآن کریم نے یہ بات بیان کی ہے ان نمانا عدالم عاد مطلب یہ ہے کہ کافروں کے عذاب کے سلسلے میں آپ جلدی نہ کریں وہ تو قریب ہونے ہی والا ہے قیامت آنے والی ہے یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہے ان کافروں کے لیے ان کافروں کی کوئی بھی چیز آزاد نہیں ہے ان کی جو عمر کے دن ہیں یہ سب گنے ہوئے ہیں ان کی سانس اور ان کی نقل و حرکت ان کا ایک ایک قدم ان کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اور منٹ یہ سب کچھ ہم گن رہے ہیں اور جس دن گنتی پوری ہو جائے گی ان پر عذاب آ جائے گا کہتے ہیں کہ مامون الرشید رشید نے ایک دفعہ سورہ مریم پڑھی جب اس آیت پر پہنچے تو علماء ف کہا جو موجود تھے ان سے کہا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں گنتی کر رہا ہوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو علماء میں سے ایک عالم تھے ابن سماک انہوں نے کہا جب ہمارے سانس گنے ہوئے ہیں یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں نا یہ گنے ہوئے ہیں تو یہ زیادہ نہیں ہو سکتے اور یہ جلدی ختم ہو جائیں گے انسان کی زندگی یہ گنی ہوئی ہے جب ایک سانس گزرتا ہے تو تیری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ انسان دن رات میں چوبیس ہزار سانس لیتا ہے چوبیس گھنٹوں میں چوبیس ہزار سانس لیتا ہے گویا کہ ایک گھنٹے میں ایک ہزار مرتبہ انسان سانس لیتا ہے انسان کی زندگی جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے اس میں کمی بیشی زیادتی نہیں ہے زیادہ نہیں ہو سکتی بس جتنی ہے اتنی ہے اس لیے ہمیں اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ کے دین کی خدمت میں لگانا چاہیے اب یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو جنت میں مہمانوں کی شکل میں لے جائیں گے تو روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جو اچھے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سواریوں پر سوار ہوں گے جس کو جو سواری پسند ہوگی وہی اس کو ملے گی مثال کے طور پر جس کو گھوڑا پسند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گھوڑا دیں گے جس کو اونٹ پسند ہے تو اونٹ پر سوار ہوگا موٹر سائیکل پسند ہے ہیلی کاپٹر جہاز پسند ہے جو چیز اس کو پسند تھی دنیا میں اسی پر سوار ہو کر وہ اللہ کے سامنے آئے گا اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں دراصل ایسا ہے کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے نا سمجھ گئے جو اچھے اعمال کرتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے جہاد کرتا ہے صدقات کرتا ہے خیرات کرتا ہے اچھے لوگوں اچھے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اچھی باتیں کرتا ہے سچی باتیں کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا وغیرہ وغیرہ تو انسان کے جتنے اعمال ہوں گے اور اعمال جتنے اچھے ہوں گے اس طرح کی اس کو سواری ملے گی اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اس کو اچھی سواری ملے گی اعمال اگر کمزور ہوں گے تو اس کی سواری بھی کمزور ہوگی سمجھ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق قطع فرمائے تاکہ قیامت کے دن ہمیں پریشانیوں میں مبتلا نہ ہونا پڑے من رحمان تو آحد سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہے یعنی جس نے اللہ الا اللہ پڑھا ہے جو مسلمان ہے وہ قیامت کے دن سفارش کر سکے گا اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آحت سے مراد قرآن کریم کا حفظ کرنا ہے جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہوگا جیسے آپ لوگ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں الحمد اچھی طرح اسے حفظ کرنے کی کوشش کریں قرآن کریم جو حفظ کرے گا وہ قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے شفاعت کر سکے گا ایک مسلمان جہنم میں جا رہا ہے تو اللہ کو کہہ سکے گا کہ اللہ اس کو آپ جہنم سے آزاد کر دیں جنت میں بیچ دیں یہ بہت بڑی بات ہے نا ایک آدمی کو آپ جہنم سے آزاد کروا کر جنت بھیج رہے ہیں تو اس کے لیے حافظ قرآن ہونا چاہیے آپ لوگ حفظ کر رہے ہیں تو اچھی طرح قرآن کریم کو حفظ کریں خلاصہ یہ ہے کہ سفارش جو ہے ہر شخص کر نہیں سکے گا صرف وہی شخص کر سکے گا جس کے اندر یہ فضیلتیں ہوں گی ایک بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہوگا ہر مسلمان سفارش کر سکے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو شہید ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ جو قرآن کریم کا حافظ ہوگا یعنی ایک تو عام شفاعتیں ہیں وہ ہر مسلمان کر سکے گا لیکن خصوصی جو شفاعتیں ہوں گی خصوصی جو سفارشیں ہوں گی اس کے لیے پھر ان فضیلتوں کا ہونا بھی ضروری ہے یعنی کوئی شہید ہوگا کوئی حافظ قرآن ہوگا کوئی عالم ہوگا کوئی مفتی ہوگا تو وہ کر سکے گا ورنہ نہیں کر سکے گا وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد ول علیہ و صحب اجمائین سبحان اک المب کرشد اللہ علیہ